لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالی بخوبی جانتے ہیں سامعین بہ سعادت کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ کے راستے, اللہ راستے میں اپنی, اپنی پسندیدہ, پسندیدہ اچھی اپنی چیز صدقہ کی جائے, جائے, جائے عمر بن میمون رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بر نیکی و بھلائی سے یہاں جنت مراد ہے یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انصار میں سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے وہ اپنے تمام مال اور جائیداد میں بیروحا نامی باغ کو جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے رسول اللہ بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا عمدہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی بیروحا نامی باغ ہے لہذا میں اس کو اس امید میں کہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں لہذا رسول اللہ کو اختیار ہے جس طرح مناسب سمجھیں اس کو تقسیم کر دیں رسول اللہ نے خوش ہو کر فرمانے لگے کہ واہ واہ یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو ابو طلّہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا یہ روایت مستد احمد بخاری المسلم کی ہے بخاری المسلم میں آیا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں فرمائیے کیا کروں رسول اللہ نے فرمایا کہ اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو مصرد بزار کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران اس مذکورہ بالا آیت پر پہنچا تو میں اپنے تمام مال و جائیداد کو تصور میں لایا لیکن مجھے اپنی رومی کنیز سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نظر نہ آئی لہٰذا میں نے اسی کو اللہ تعالی کی راہ میں آزاد کر دیا میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کو واپس لے سکتا تو اس قنیز سے تو ضرور ہی نکاح کر لیتا